بسم الله الرحمن الرحيم كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ اکر فمن بدله بعد ما سمعه بدلو بہوف على اسمو اللین إن الله سميع عليم فمن خاف من موص فا او اثما موس بينهم فلا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ وکفا على من لا وبی عباد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم يساء مباركه میں اللہ رب العزت ایک حکم جاری کر رہے ہیں کہ تم پر وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے یعنی کہ اگر کوئی مرنے والا ہے اس مرنے والے کے پاس کوئی مال جائیداد وغیرہ موجود ہے تو اس مرنے والے پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ میرے والدین کو کتنا ملے میرے رشتہ داروں کو کتنا حصہ دیا جائے لیکن یاد رکھیے یہ آیت اس پر عمل کرنا منسوخ ہو چکا ہے بعد میں اللہ رب العزت نے صورت نسا میں خود فرما دیا یوسیکم اللہ فی اولادکم سب کے اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں کہ اولاد کو اتنا ملے گا والدین کو اتنا ملے گا بہن بھائیوں کو اتنا ملے گا بیوی کو اتنا ملے گا قامت کو اتنا ملے گا مرنے والا جو بھی پیچھے چھوڑ کے گیا ہے تو اس کے رشتہ داروں کو فلاں فلاں کو اتنا اتنا ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے حق دے دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے یعنی اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں یعنی مرنے والا کسی وارث کے لیے وصیت کر کے نہیں مر سکتا وہ کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے ماں کو اتنا دے دینا میرے باپ کو اتنا دے دینا میرے بھائیوں کو اتنا دے دینا ہاں البتہ جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں کیے کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ آپ فلاں کو دے دینا وہ رسا کے لیے وصیت نہیں کرنی جو وہ رسا سے ہٹ کے رشتے دار ہیں ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے کوئی دوست ہے کوئی اور عزیز ہے اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے یا ویسے کہ یہ دین کے کاموں میں لگا دینا لیکن وصعت بھی صرف چوتھائی حصے پر کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ سے کہا تھا کہ آپ دو تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے آدھے کی اجازت دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہا ایک تہائی کی اجازت دیجئے فرمایا خیر تہائی مال کی وصیت کرو لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کاش کے لوگ تہائی سے ہٹ کے چوتھائی حصے پر آ جائیں اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چوتھائی حصے کی وصیت کرے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش لوگ تہائی سے ہٹ کے چوتھائی پر آ جائیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی کے رخصت دیتے ہوئے بھی یہ فرمایا تھا کہ تہائی حصہ بہت ہے تو پھر اگر مرنے والا کوئی وصیت کرتا ہے کہ میرے فلاں رشتے دار اتنا دے دیا جائے پھر آگے سننے والے جن کے پاس وہ وصیت آئی انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو جاننے والا ہے کہ انہوں نے کہاں رد و بدل کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا یہ کہے کہ یہ جو میرے پیسے ہیں یا جو بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے گناہ کے کاموں میں لگانا یہ وصیت کرے اور وصیت سننے والا جو ہے اس کی اصلاح کر دے وہ اس کی چیزوں کو اچھے کاموں میں صرف کرے تو پھر اس پر یعنی جو وصیت کو سننے والے ہیں وصیت کو پورا کرنے والے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے آیات کا ترجمہ سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطبہ فرض کر دیا گیا ہے عالیہ تم پر ایزا جب حاضارہ حاضر ہو احاد تم میں سے کسی ایک کے پاس الموتو موت ان طرح کا اگر وہ چھوڑے جا رہا ہو خیرہ مال کیا فرض کیا گیا ہے الوسیت و وسیعت کرنا کن کے لیے للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قرابت داروں کے لیے بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ حقً یہ حق ہے علمطقین پر پرہیز پر فمن پھر جو شخص بدلہو بدل دے اس وصیت کو بادہ ما میاں اس کو سننے کے بعد ف پس بے شک اسم اس کا گناہ اللّینہ انہی لوگوں پر ہے یو بد ہوں جو اس وصیت کو بدل دیتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیعن خوب سننے والا علیمن خوب جاننے والا ہے فمن پھر جو شخص خافہ خوف کرے مموسن مم وصیت کرنے والے کی طرف سے جانا حق تلفی کا اسمن یا گناہ کا فاصلہ پھر وہ اصلاح کر دے بینہم ان کے درمیان فلاں اسما علیہ ہی تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفورن بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے صدق اللہ عظم